اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشهاد بلا شبہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے یو <تصفيق> ہل سوء الدار <تصفيق> اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی اور ان کے لیے لانت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے وَلَقَدْ الْهُدَى إسرائيلَ <الْكِتَاب> اور بلا شبہ ہم نے موسا کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا ادے عقل <الْأَلْبَاب> مندوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِي وَالْإِبْكَارِ لہٰذا اے نبی آپ صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگیں اور اپنی گناہ کی معافی مانگیے اور شام کو اور صبح کو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی ان کے دشمن کو ذلیل اور ان کو غالب کریں گے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض نبی قتل کر دیے گئے جیسے حضرت و ذکری علیہ السلام و غیر اور بعض ہجرت پر مجبور ہو گئے جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وعد امداد کے باوجود ایسا کیوں ہوا دراصل یہ وعدہ غالب دراصل یہ وعدہ غالب حالات اور اکثریت کے اعتبار سے ہے اس لیے بعض حالتوں میں اور بعض اشخاص پر کافروں کا غلبہ اس کے منافی نہیں یا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر بعض دفاع اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت کافروں کو غلبہ عطا فرما دیا جاتا ہے لیکن بالآخر اہل ایمان ہی غالب اور سرخروح ہوتے ہیں جیسے حضرت یحیہ و ذکری علیہ السلام کے قاتلین پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو مسلط فرما دیا جنہوں نے ان کے خون سے اپنی پیاس بجھائی اور انہیں ذلیل و خوار کیا جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کر مارنا چاہا اللہ نے ان یہودیوں پر رومیوں کو ایسا غلبہ دیا کہ انہوں نے یہودیوں کو خوب ذلت کا عذاب چکھایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء یقیناً ہجرت پر مجبور ہوئے لیکن اس کے بعد جنگ بدر احد، احذاب غز خیبر اور پھر فتح مکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اپنے پیغمبر اور اہل ایمان کو جس طرح غلبہ عطا فرمایا اس کے بعد اللہ کی مدد کرنے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے بہوالے تفسیر بن کثیر موسیقی پھر الشحد شہید مطلب گواہ کی جمع ہے جیسے شریف ان کی جمع اشراف ہے قیامت والے دن فرشتے اور انبیاء گواہی دیں گے یا فرشتے اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ پیغمبروں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا لیکن ان کی امتوں نے ان کی تکزیب کی الواز امت محمدیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اس لیے قیامت کو گواہوں کے کھڑا ہونے کا دن کہا گیا ہے اس دن اہل ایمان کی مدد کرنے کا مطلب ہے ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دی جائے گی اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا پھر یعنی اللہ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار اور معذرت کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ معذرت کی جگہ نہیں اس لیے یہ معذرت معذرت باطلہ ہوگی پھر یعنی نبوت اور تورات عطا کی جیسے فرمایا انور سورہ معدہ آیت نمبر چوالیس پھر یعنی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی باقی رہی جس کے نسلم بعد نسل وہ وارث ہوتے رہے یا کتاب سے مراد وہ تمام کتابیں ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں ان سب کتابوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا پھر ہدع مصدر ہے اور مفہول ہی ہیں یہ یا حال کی جگہ واقع ہیں بیمانہ ہادی اور مذکر ہدایت کرنے والی اور نصیحت کرنے والی عقل مندوں سے مراد عقل سلیم کے مالک ہیں کیونکہ وہی آسمانی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے اور ہدایت و نصیحت حاصل کرتے ہیں دوسرے لوگ تو گدھوں کی طرح ہیں جن پر کتابوں کا بوجھ تو لدا ہوتا ہے لیکن وہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کتابوں میں کیا ہے پھر گناہ سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں جو بے تقاضائے بشریت سر زد ہو جاتی ہے جن کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی جاتی ہے یا استغفار بھی ایک عبادت ہی ہے اجر و ثواب کی زیادتی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے یا مقصد امت کی رہنمائی ہے کہ وہ استغفار سے بے نیاز نہ ہوں پھر العشیو سے دن کا آخری اور رات کا ابتدائی حصہ اور وال ابکار یا وال ابکار رات کا آخری اور دن کا ابتدائی حصہ مراد ہے۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم بغیر سلطان اتاهم ان فی ما هم هو بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو ان کے سینوں میں صرف بڑائی کا خبت ہے وہ اس تک کبھی پہنچ نہیں سکیں گے لہذا آپ ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ بلا شبہ وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے ازار... لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَضِّ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَا وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَى الْمُسِيءِ قَلِلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور برائی کرنے والے برابر نہیں تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو ان لآتية ریب فيها اکثر الناس لا بلا شبہ قیامت یقیناً آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں لہٰذا لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے بلا شبہ قیامت یقیناً آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عِنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اور تمہارے رب نے کہا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے سرکش کرتے ہیں وان قریب زلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ اللذی جعل لکم اللیل اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات تاریخ بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو دکھلانے والا مطلب روشن بنایا بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف <تصفح> یعنی وہ لوگ جو بغیر آسمانی دلیل کے بحث و حجت کرتے ہیں یہ محض تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تاہم اس سے جو ان کا مقصد ہے کہ حق کمزور اور باطل مضبوط ہو وہ ان کو حاصل نہیں ہوگا پھر یعنی پھر یہ کیوں اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ کام آسمان و زمین کی تخلیق سے بہت آسان ہے پھر مطلب ہے جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں اسی طرح مومن و کافر اور نیکوکار اور بدکار برابر نہیں بلکہ قیامت کے دن ان کے درمیان جو عظیم فرق ہوگا وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گا پھر گزشتہ آیت میں جب اللہ نے اقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا تو اب اس آیت میں اسی یا ایسی رہنمائی دی جا رہی ہے جسے اختیار کر کے انسان آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار ہو سکے اس آیت میں دعا سے اکثر مفسرین نے عبادت مراد لی ہے یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ حدیث میں بھی دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغذ قرار دیا گیا ہے ادعا هو العباد بھوار مسلد احمد چوتھی جلد صفحہ نمبر دو سو اکتر والمشکات للالبانی دوسری جلد صفحہ نمبر چھ سو ای اس کے بعد یس عن عبادتی کہ الفاظ سے بھی واضح ہے کہ مراد عبادت ہے بعض کہتے ہیں کہ دعا سے مراد دعا ہی ہے یعنی اللہ سے جلب نفع اور دفع ذر کا سوال کرنا اللہ سے جلب نفع اور دفع ذرر کا سوال کرنا کیونکہ دعا کے شرع اور حقیقی معنی طلب کرنے کے ہیں دوسرے مفہوم میں اس کا استعمال مجازی ہے از این دعا بھی اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے اور حدیث سے مذکور کی روح سے عبادت ہی ہے کیونکہ مع فوق اسباب طریقے سے کسی سے کوئی چیز مانگنا اور اس سے سوال کرنا یہ اس کی عبادت ہی ہے بھوال فتح القدیر مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو طلب حاجات اور مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس طرح ما فوق اسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں پھر یہ اللہ کی عبادت سے انکار و اعراض یا اس میں دوسروں کو بھی شریک کرنے والوں کا انجام ہے پھر یعنی رات کو تاریک بنایا تاکہ کاروبار زندگی معطل ہو جائیں اور لوگ امن و سکون سے سو سکیں پھر یعنی روشن بنایا تاکہ معاشی محنت اور تگ و دو میں تکلیف نہ ہو پھر اللہ کی نعمتوں کا اور ان اللہ کی نعمتوں کا اور نہ ان کا اعتراف ہی کرتے ہیں یا تو کفر و جہود کی وجہ سے جیسا کہ کافروں کا شیوا ہے یا منم کی واجبات شکر سے یا منم کے واجبات شکر سے احمال و غفلت کی وجہ سے جیسا کہ جاہلوں کا شعار ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم خالق کل شئیء لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون یہی اللہ تمہارا رب ہے ہر شئے کا پیدا کرنے والا اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو بآیات اللہ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله هو ها جسن الزمين کو تم هارل يقرار گاه اور آسمان کو چط بنایا اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو بہت اچھی صورتیں بنائی اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا یہی اللہ تمہارا رب ہے سوا اللہ رب العالمین یا سو اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے <تصفيق> <تصفيق> الحمد العالمین وہ زندہ ہے اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں لہٰذا تم اس کے لیے بندگی کرتے ہوئے اس کو پکارو یا اسی کو پکارو سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں قل تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ گئیں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے كما رب العالمين كفرما باردار ہوں العالمين کا فرما بردار هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه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 وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر جمے ہوئے خون سے پھر وہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے پھر تاکہ تم اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچو اور پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں تاکہ تم ایک مقررہ مدت کو پہنچو اور تاکہ تم سمجھو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی پھر تم اس کی عبادت سے کیوں بدکتے ہو اور اس کی توحید سے کیوں پھرتے اور اینٹتے ہو پھر آگے نعمتوں کی کچھ قسمیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ اللہ کا کمال قدرت بھی واضح ہو جائے اور اس کا بلا شرکت غیر معبود ہونا بھی پھر جس میں تم رہتے چلتے پھرتے کاروبار کرتے اور زندگی گزارتے ہو پھر بلاخر موت سے ہم کنار ہو کر قیامت تک کے لیے اسی میں آسودہ خواب رہتے ہو پھر یعنی قائم اور ثابت رہنے والی چھت اگر اس کے گرنے کا اندیشہ رہتا تو کوئی شخص آرام کی نیند سو سکتا تھا نہ کسی کے لیے کاروبار حیات کرنا ممکن ہوتا نہ کسی کے لیے کاروبار حیات کرنا ممکن ہوتا جتنے بھی روئے زمین پر حیوانات ہیں ان سب میں تم انسانوں کو سب سے زیادہ خوش شکل اور متناسب الاضیٰ بنایا ہے پھر یعنی اقسام ونواء کے کھانے تمہارے لیے مہیا کیے جو لذیذ بھی ہیں اور قوت پخش بھی پھر یعنی جب سب کچھ کرنے والا اور دینے والا وہی ہے دوسرا کوئی بنانے میں شریک ہے نئے اختیارات میں تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف ایک اللہ ہی ہے دوسرا کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا استمداد و استغاثہ بھی اسی سے کرو کہ وہی سب کی فریادیں اور التجائیں سننے پر قادر ہے دوسرا کوئی بھی ما فوق اسباب طریقے سے کسی کی بات سننے پر قادر ہی نہیں ہے جب یہ بات ہے تو دوسرے مشکل کشائی اور حاجت روائی کس طرح کر سکتے ہیں چاہے وہ پتھر کی مورتیاں ہوں امپیاں اور سرحا ہوں اور قبروں میں مدفون اشخاص ہوں مدد کے لیے کسی کو مت پکارو ان کے ناموں کی نظر و نیاز مت دو ان کے ورد نہ کرو ان سے خوف مت کھاؤ اور ان سے امیدیں وابستہ نہ کرو کیونکہ یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں جو صرف ایک اللہ کا حق ہے یہ وہ عقلی اور نقلی دلائل ہیں جن سے اللہ کی توحید یعنی اللہ کے واحد الہ اور رب ہونے کا اس بات ہوتا ہے جو قرآن میں جا بجا ذکر کیے گئے ہیں اسلام کے معنی ہیں اطاعت و انکیات کے لیے جھک جانا سر اطاعت خم کر دینا یعنی اللہ کے احکام کے سامنے میں جھک جاؤں ان سے سرتابی نہ کروں آگے پھر توحید کے کچھ دلائل بیان کیے جا رہے ہیں پھر یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جو ان کی تمام اولاد کے مٹی سے پیدا ہونے کو مستلزم ہے پھر ان کے بعد نسل انسانی کے تسلسل اور اس کے بقا و تحفظ کے لیے انسانی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کر دیا اب ہر انسان اس نطفے سے پیدا ہوتا ہے جو صلب پدر سے رہم مادر میں جا کر قرار پکڑتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کی پیدائش موجوزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی جیسا کہ قرآن کریم کی بیان کردہ تفصیلات سے واضح ہے اور جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے پھر یعنی ان تمام کیفیتوں اور ادوار سے گزارنے والا وہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں پھر یعنی رحم مادر میں مختلف ادوار سے گزر کر باہر آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں بعض بچپن میں بعض جوانی میں اور بعض بڑھاپے سے قبل کہولت میں فوت ہو جاتے ہیں پھر یعنی اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ جس کی جتنی عمر اللہ نے لکھ دی ہے وہ اس کو پہنچ جائے اور اتنی زندگی دنیا میں گزار لے پھر یعنی جب تم ان اطوار اور مراحل پر غور کرو گے کہ نطفے سے علاقہ پھر مزغہ پھر بچہ پھر جوانی کہلت اور بڑھاپا تو تم جان لو گے کہ تمہارا رب بھی ایک ہی ہے اور تمہارا معبود بھی ایک اس کے سوا کوئی معبود نہیں الوازیں یہ بھی سمجھ لو گے کہ جو اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے اس کے لیے قیامت والے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دینا بھی مشکل نہیں ہے اور وہ یقیناً سب کو زندہ فرمائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں <تصفيق> <تصفيق> وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ بس اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اَلَمْ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّ کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں جنہوں نے کتاب مطلب قرآن کو جھٹلایا اور ان کی تعلیمات کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تو وہ ان قریب جان لیں گے جنہوں نے کتاب مطلب قرآن کو جھٹلایا اور ان تعلیمات کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تو عن قریب جان لیں گے عید و جب ان کی گردنوں میں توق اور بیڑیاں ہوں گی جن میں جکڑ کر وہ گھسیٹے جائیں گے فلحمی کھولتے ہوئے پانی میں پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے تم عقیل تم تشری کو پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے مَنْ دُونَ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا مَنْ دُونَ اللَّهِ قَالُوا بل نكن الله كِ سِوا وہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہ پکارتے تھے اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے کہا جائے گا تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں نہ حق اطراتے تھے اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے ابواب فيها فبئس اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ تم اس میں ہمیشہ رہو گے چناچے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے فصل حقمر حقم فعمری لہٰذا اے نبی آپ صبر کیجئے بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے پھر اگر ہم چاہیں تو آپ کو اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو اس سے پہلے ہی فوت کر دیں بلاخر وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف زندہ کرنا اور مارنا اسی کے اختیار میں ہے اور ایک بے جان نطفے کو مختلف اطوار سے گزار کر ایک زندہ انسان کے روپ میں ڈھال دیتا ہے اور پھر ایک وقت مقررہ کے بعد اس زندہ انسان کو مار کر موت کی وادیوں میں جا سلاتا ہے پھر اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ اس کے لفظ لفظ کن مطلب ہو جا سے وہ چیز سے وجود میں آ جاتی ہے جس کا وہ ارادہ کرے پھر انکار و تکذیب کے لیے یا اس کے رد و ابتال کے لیے یعنی ظہور دلائل اور وضوح حق کے باوجود وہ کس طرح حق کو نہیں مانتے یہ تعجب کا اظہار ہے پھر یہ وہ نقشہ ہے جو جہنم میں ان مکذبین کا ہوگا پھر مجاہد اور مقاتل کا قول ہے کہ ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی یعنی یہ لوگ اس کا ایندھن بنے ہوں گے پھر کیا وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں کیا وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں پھر یعنی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں وہ ہماری مدد کیا کریں گے پھر اقرار کرنے کے بعد پھر ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا میں کن مشرقین سورہ انعام آیتمبر 23 اللہ کی قسم ہم تو کسی کو شریک ٹھہراتے ہی نہیں تھے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے وجود اور ان کی عبادت کا انکار نہیں ہے بلکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کی عبادت باطل تھی کیونکہ وہاں ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہے جو سن سکتی تھی نہ دیکھ سکتی تھی اور نقصان پہنچا سکتی تھی نہ نفع بھوال فتح القدیر پھر یعنی مقصبین کی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی گمراہ کرتا ہے مطلب یہ ہے مسلسل تہذیب اور کفر مسلسل تہذیب اور کفر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسانوں کے دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے قبول حق کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں پھر یعنی تمہاری یہ گمراہی اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم کفر و تہذیب اور فسق و فجور میں اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ ان پر تم خوش ہوتے اور اتراتے تھے اترانے میں مزید خوشی کا اظہار ہے جو تکبر کو مستلزم ہے پھر یہ جہنم پر مقرر فرشتے اہل جہنم کو کہیں گے پھر کہ ہم کافروں سے انتقام لیں گے یہ وعدہ جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے یعنی دنیا میں ہم یعنی دنیا میں ہی ہم ان کی گرفت یا گرفت کر لیں یا حسب مشیت الٰہی تاخیر بھی ہو سکتی ہے یعنی قیامت والے دن ہم انہیں سزا دیں تاہم یہ بات یقینی ہے کہ یہ اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں یہ وعدہ جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے یعنی دنیا میں ہی ہم ان کی گرفت کر لیں یا یعنی حسب مشیت الہی تاخیر بھی ہو سکتی ہے یعنی قیامت والے دن ہم انہیں سزا دیں تاہم یہ بات یقینی ہے کہ یہ اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے پھر یعنی آپ کی زندگی میں ان کو مبتلا عذاب کر دیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اللہ نے کافروں سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیرنگین آ گیا پھر یعنی اگر کافر دنیاوی مواخذے و عذاب سے بچ بھی گئے تو آخر جائیں گے کہاں آخر میرے پاس ہی آئیں گے جہاں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے